تو ان میں کوئی اس پر آمان لایا اور کسی نے اس سے منح پھیرا اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ